اور دس رکوع ہیں مدنی صورتوں کا عمومی مزاج وہ یہ ہے کہ ان میں شرعی احکام ہوتے ہیں مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد اور نظریات ہوتے ہیں اور مدنی صورتوں میں عام طور پر احکام اور مسائل اس صورت میں بھی اللہ نے بعض احکام بیان کیے بالخصوص جہاد کا حکم یہ صورت غذبۂ بدر کے بعد نازل ہوئی اور اس کی ابتدا ہی انفال سے ہوتی ہے مال غنیمت کے تھے خط کے بارے میں اور اللہ پاک نے اس صورت میں ان کے سوال کا جواب دیا اس صورت کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے چھ بار یا یادین آ منو کہہ کر خطاب فرمایا ہے اور ان آیات میں ایسی باتوں کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے جن پر عمل کر کے مسلمان دنیا کی سب سے مضبوط قوم بن سکتے ہیں پھر اس صورت میں غزب بدر کا تفصیلی ذکر ہے اور بتایا گیا کہ مسلمانوں کو بدر میں جو فتح حاصل ہوئی تو چار اوصاف کی بنا پر نمبر ایک ثابت قدمی استقامت نمبر دو کسرت ذکر اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنے والے تھے نمبر تین آپس کا اتفاق اور اتحاد امیر کی اطاعت انتشار نہیں تھا اختراک نہیں تھا یک جان تھے جسے کہتے نا سیسا پلائی ہوئی دیوار وہ تھے مسلمان بدر میں تین سو تیرہ تھے لیکن لگتا تھا کہ ایک ہی جسم ہے الگ الگ نہیں ہیں اور چوتھی صرف صبر صبر یہ صبر بھی بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی طاقت لوگوں نے بجدلی کا نام رکھا ہوا ہے صبر بے کسی کا نام صبر بے چارگی کا نام صبر حالانکہ صبر تو بہت بڑی طاقت ہے اور طاقتور ہی صبر کر سکتے ہے کمزور صبر نہیں کر سکتا یہ چار صفات فرمایا کہ ان چار صفات کی بنا پر بدر کے مجاہدین پر اللہ تعالی کی نصرت نازل ہوئی پھر غزوِ بدر کے پسے منظر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہدایت دی اور ہر زمانے کے مسلمانوں کو کہ دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو اور جو کچھ فراہم کر سکتے ہو وہ فراہم کرو وَاَعِدُّو لَهُم مَسْتَطَاطٌ مِّن قُوَّةٌ وَمِرِّ بَاطِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ من دُورِهِمْ لا الم اللہ دشمن کے مقابلے میں جو تیاری کر سکتے ہو تیاری کرو اس زمانے کے اعتبار سے فرمایا گھوڑے تیار رکھو اسلحہ تیار رکھو اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمن کو بھی ڈراؤ گے اپنے دشمن کو بھی ڈراؤ گے اور اللہ نے فرمایا کچھ اور دشمن بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں ان کو بھی ڈراؤ گے ان پر تمہاری ہیبت ہوگی روب ہوگا یہ سارے زمانے کے مسلمانوں کے لیے ہے آج کے مسلمانوں کے لیے بھی کہ اپنے زمانے کے اعتبار سے دشمن کے مقابلے میں جو تیاری کر سکتے ہیں وہ تیاری کریں مگر نہ جیسے اقبال نے کہا جرم ضعیفی کی سزا مرگے مفاجات ہے جرم زعیفی یہ زعیفی اور کمزوری یہ بھی ایک جرم ہے اور اقبال کہتے ہیں کہ اس کی سزا مرگ مفاجات اچانک موت آ جائے ایسی قوم کو جو کمزور رہتی ہے اور تیاری نہیں کرتی پھر اس صورت کے اندر اللہ پاک نے ان ستر قیدیوں کا بھی ذکر کیا ہے جو بدر میں گرفتار ہوئے تھے ستر مشرقین ہلاک ہوئے اور ستر گرفتار ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ان کے بارے میں مشورہ کیا اور آپ کی رائے بھی یہ ہوئی اور ہے تبو بکر اور بعض دوسرے صحابہ کی بھی یہی رائے تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے چنانچہ چھوڑ دیا گیا یہ ایک اجمالی خاکہ ہے سورہ انفال کے مضامین کا اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اس سورت کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے اس کے مضامین اور اس میں جو اللہ کی ہدایات اور اللہ کے احکام ہیں وہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اتار تھے فرمایا کہ یس القاف یہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں یہاں سے معلوم ہوا کہ جس مسئلے کا علم نہ ہو وہ پوچھ لینا چاہیے صحابہ کرام پوچھ لیا کرتے تھے لیکن بہت کم سوال کرنے والے تھے صاحب بہت کم ضرورت کے تحت ہی سوال کرتے تھے بلا ضرورت فرضی قسم کے سوالات نہیں کیا کرتے تھے قرآن کریم میں چند سوالات ان کے منقول ہیں جو انہوں نے کیے فرمایا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں اجمالی جواب دیا اختصار کے ساتھ جواب دیا کل انفالو اللہ ہیل رسول کہہ دیجئے مال غنیمت یہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کہ ہے تمہارا نہیں ہے یہ اجمالی جواب دے دیا اس کو اپنی ملکیت مت سمجھو کہ میرا حق ہے میں مالک ہوں میں نے جہاد میں حصہ لیا میں نے اکٹھا کیا تمہارا حق نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے یہاں تو اتنا ہی جواب دیا اور دسویں پارے کے آغاز میں آپ پڑھیں گے کہ ذرا تفصیل کے ساتھ جواب دیا کہ تمہیں اس میں سے کیا حصہ ملے گا اور بیت المال میں کیا جمع ہوگا ذرا تفصیل سے ہے تو یہاں فرما دیا کہ قلف اللہ مال غنیمت تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے فق اللہ و اصلی ذات بینی کم بس تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست رکھو محبت کا رشتہ استوار رکھو اپنے اندر اتفاق اور اتحاد برقرار رکھو اللہ و رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ان كنتم مؤمنین اگر تم واقعی ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست رکھو آپ صحابہ کرام کی فتوحات اور ان کے غزوات کا مطالعہ کر لیجئے آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ صحابہ کرام کی فتح میں تین چیزوں نے بنیادی کردار ادا کیا پہلی چیز ایمان دوسری چیز آپس کا اتحاد اور تیسری چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ان تین چیزوں نے بنیادی کردار ادا کیا تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو آپس کے تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو حقیقی ایمان والے دل سے ایمان والے یاد رکھے میرے بھائیوں اور میری بہنوں ایمان خوبصورت لفاظی کا نام نہیں ہے اور ایمان حسین تمناؤں کا نام نہیں ہے خالی خولی تمنائیں منصوبے امیدیں اور بڑی خوبصورت لفاظی جیسے ہمارے یہاں ہیں زبانی جمع خرچ جس کو کہتے ہیں ہم ایسی قوم ہے جو زبانی جمع خرچ میں بہت آگے نکل گئے نعرے لگانے میں باتیں کرنے میں دعوے کرنے میں دھمکیاں دینے میں چیلنج کرنے میں بہت آگے نکلے ہوئے ہیں زبانی جمع خرچ ایسے فضول بات نہیں لفاظی تقریریں روح سے خالی باتیں جان سے خالی تو ایمان خوبصورت الفاظ کا نام نہیں ہے ہماری شاعری اگر کوئی سنے اور ہماری تقریریں اگر کوئی سنے اور ہماری نعتیں اور قوالیاں اگر کوئی سنے تو وہ سمجھے گا کہ ان سے زیادہ تو اللہ اور اس کے نبی کا عاشق دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں اور اگر کوئی ہمارے عمل کو دیکھے کردار کو دیکھے ہمارے اخلاق کو دیکھے ہمارے معاملات کو دیکھے ہمارے گھر کو ہماری دکان کو دیکھے تو ایسے نظر آئے گا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تو ایمان خوبصورت الفاظ اور حسین تمناؤں کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان جب دل میں جگہ قرار پکڑ لے تو پھر کردار میں سیرت میں گفتگو میں عمل میں قول میں اس کی جھلک ضرور دکھائی دیتی ہے جب دل میں ایمان قرار پکڑ لے تو اس کی جھلک کردار و عمل میں ضرور دکھائی دیتی ہے اللہ اکبر حضرت فضیل بن عیاض نے کہا اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اللہ اکبر عط فضیل بن عیاض کے بارے میں کہا جاتا ہے ڈاکو تھے پہلے ڈاکو اللہ نے ہدایت دی اور اللہ نے پھر ایسا مقام عطا کیا کہ بڑے بڑے علماء ان کے دروازے پر ان کی زیارت کے لیے کھڑے رہتے اور آج ہمارے جیسے قرآن پڑھنے پڑھانے والے ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اللہ وہ جو سابق ڈاکو تھا اور پھر تیرا بندہ مومن بن گیا اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل الفرم اللہ اکبر تو ایمان بدل دیتا ہے ایمان بدل دیتا ہے, بدل دیتا ہے ایسے فضیل بن ایاب بھی بدل گئے حیث فضیل من آیاز رحمت اللہ علی نے فرمایا لیسا الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولیکن ہوا ما وقر فی القلب وصدقه الامان اے لوگو ایمان ظاہری زبائش و آرائش کا نام نہیں ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مزین کرنے کا نام نہیں ہے اور ایمان صرف تمن اور امیدوں کا نام نہیں ہے جیسے امیدیں اللہ نے فرمایا یہودیوں یہ امیدیں کیا چیز ہے سن دیئے یہود کہتے تھے اللہ کہتے ہیں جنت علام کا یہودی کہتے تھے او نسارا جنت میں صرف ہم جائیں گے عیسائی کہتے ہیں صرف ہم جائیں گے یہ باتیں امیدیں نارے اللہ نے کہا تل کا امانی یہ ان کی آرزویں ہیں میں نے لکھ کرنے دیا کہ ہر یہودی اور ہر نسائی ہر نسرانی جنت میں جائے گا چاہے عمل کچھ بھی نہ ہو کل ہا تو برہا نہ صادقین ان سے کہیں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ لاؤ اگر تم سچے ہو یہ ہے امیدیں امیدیں آج ہم بھی امیدیں کرتے ہیں نا بس ہمارے حضور ہمیں چھڑا لیں گے حضور تو اعلیٰ مقام ہمارے یہاں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں میرے پیر صاحب مجھے چھڑا لیں گے میرا مرشد مجھے چھڑا لے گا اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور مرشد بھی پاگل ایسے مرشد بھی پاگل وہ بھی سرہلاتے ہیں کہ ہاں میں چھڑا لوں گا ہائے اللہ ایسا مرشد تو مرشد بنانے کے قابل نہیں ہے جو کسی کو یہ ڈکوسلے دیتا ہو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی دعوی نہیں کر سکتا میں جنتی ہوں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ کی رحمت سے امید رکھ سکتے ہیں اور الحمد ہم گنگار بھی امید رکھتے ہیں لیکن دعویٰ نہیں بھائی اس میدان میں جس نے دعویٰ کیا وہ تو راندا گیا تو فرمایا حیث نے ایمان ظاہری طور پر مزین ہونے کا نام نہیں ہے اور تمناؤں کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کیا چیز ہے فرمایا کہ ایمان وہ ہے جو دل میں قرار پکڑتا ہے اور انسان کے آمال تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے اللہ بلا کن ما ہوا, ہوا ماں بکرا فل قلب بس امال ایمان ہوتا تو دل میں ہے لیکن امال تصدیق کرتے ہیں جہاں واقعی اس کے دل میں ایمان ہے ڈبلو اعمال سے تصدیق ہوتی ہے ہمیں تو بتانا پڑتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن جو سچا مومن ہے اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ مومن ہے تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو اب مومن کون ہے مومن کون ہے ہم سے کوئی پوچھے ہم کہیں گے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مومن جسے کلمہ آتا ہے لا اللہ محمد الرسول اللہ مومن اللہ کیا کہتا ہے اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے پانچ صفات بیان فرمائی ہیں اور فرمایا کہ مومن وہ ہے اور آخر میں پانچ صفات بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا جن کے اندر یہ پانچ صفات پائی جاتی ہیں یہ ہیں سچے مومن ارادہ بھی کر لیں ارادہ کر لیں کہتا رہتا ہوں ارادہ کر لیں کہ ہم پانچوں صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اللہ سے دعا بھی کر لیں کہ اے اللہ یہ جو سچے مومنوں کی پانچ صفات تو نے بیان فرمائی یہ پانچوں صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیں اللہ ان نم المنون البین فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے و جت ان کے دل ٹہل جاتے ہیں جن دلوں میں ایمان واسف ہو جائے ان کے اندر پانچ صفات پیدا ہو جاتی ہیں جن میں سے پہلی صفت یہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کی ذات کا ذکر اللہ کی صفات کا ذکر اللہ کے وعدوں کا ذکر اللہ کی وعید کا ذکر تو ان پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں یہ ہےبت صرف عذاب کے تصور سے نہیں کہ سخ کا عذاب بڑا سخت ہے وہ سانپ ہیں وہاں بچھو ہیں وہاں آگ کی زنجیریں ہیں وہاں لوہے کے کوڑے ہیں اور وہاں پینے کو پیپ ہے اور کھانے کو زکوم ہے اور آگ کی چادر ہے آگ کا لباس ہے آگ کا بستر ہے آگ کے عذاب سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی بادشاہی کا تصور کر کے دل دہل جاتے ہیں اس کی قدرت کو دیکھ کر اس کی عزت کو دیکھ کر اس کی عظمت کا تصور کر کے دل دہل جاتے ہیں اللہ کتنا عظیم ہے کتنا عظیم اس کی بادشاہی کتنی عظیم ہے دنیا پر کہا جاتا ہے پوری دنیا پر چار بادشاہوں نے پوری دنیا نے پر حکومت کی لیکن ان چاروں کی بادشاہی محدود تھی اور ہر کسی کی بادشاہی محدود آج امریکہ بہادر اپنی بادشاہی کے بڑے نعرے لگاتا پھر رہا ہے لیکن اس کی بادشاہی محدود محدود اس کو تو چیتھڑوں کا لباس پہننے والے اور ٹوٹے پھوٹے جوتوں میں پھرنے والے اور بھوک کی وجہ سے خالی پیٹ والے افغانیوں نے نچا رکھا ہے کسی طاقت والے کے ساتھ مقابلہ ہو تو اس کو ہی پتا چلے کہ میری حیثیت کیا ہے نو سال ہو گئے نو سال دن ہوایا ہوا آیا تھا امریکی ہاتھی اور اب تک ناچ رہا ہے اور ان کو قابو نہیں کر سکا تو ہر, قسم، ہر کسی کی بادشاہی محدود لیکن میرے اللہ کی بادشاہ لا محدود اس کی بادشاہی لا محدود کوئی حد ہی نہیں تو جب انسان اس کی بادشاہی کا تصور کرتے ہے اس کی عزت کا اس کی قدرت کا پھر اس کے علم کا وہ جانتا ہیں میرے دل میں کیا ہے زمین کے نیچے کیا ہے سمندروں کے نیچے کیا ہے تصور کرتا ہے اس کے سما کا اس کے بسر کا اس کی خبر کا تو یہ تصور کر کے دہل جاتا ہے جسے جتنا زیادہ اللہ کی ذات و صفات کا علم ہوگا اس کے دل میں اتنے ہی زیادہ ہے اور خوف ہوگا جیسے کہ اللہ نے سورج فاتر کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ان نما یق اللہ من عباد ہل اللہ سے حقیقت میں تو اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں وجل یہاں پر فرمایا بجیلت جس کا معنی میں نے کیا ان کے دل دہل جاتے ہیں وجل بجل یاد رکھیں بجل اور چیز ہے اور خوف اور چیز ہے خوف کا لفظ نہیں اللہ نے استعمال فرمایا بلکہ بجل بجل خوف اور چیز ہے بجل اور چیز ہے بجل کیا وہ اضطلاب وہ بے چینی جو اپنے انجام کے تصور سے دل میں پیدا ہو یا اللہ کی جلالت اور عظمت کے تصور سے دل میں پیدا ہو اس کو کہتے ہیں وجل اور یہ بڑی مبارک کیفیت ہے یہ اضطراب والی کیفیت اللہ کی عظمت کے تصور سے اللہ کی جلالت کے تصور سے اس کے اسماء اور صفات کے تصور سے جو دل میں ایک بے قراری سی اضطراب سے پیدا ہوتا ہے یہ بڑی مبارک کیفیت ہے ہے تم میں دردا اور ہے تیشہ رضی اللہ عنہما انہوں نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو وجل والی کیفیت اضطراب والی کیفیت اللہ کی عظمت کے تصور سے تو دعا کیا کرو اس لیے کے ایسی کیفیت میں کی گئی دعا قبول ہوتی اور ہے ثابت بنانی رحم اللہ فرماتے ہیں ایک اللہ والے نے کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب میری دعا قبول ہوتی ہے پوچھا حضرت کیسے پتا چل جاتا ہے فرمایا جب دعا کرتے ہوئے جسم کے رونگے کھڑے ہو جائیں اور دل بے قرار ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ دعا قبول ہو گئے تو فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں حیبت تاری ہو جاتی ہے بزا تلت علیم آیات ہوں زیادت کی دوسری صفت فرمایا کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑی جاتی ہیں تو قرآن کے پڑھنے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یہ دوسری صفت ہے جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ کثرت دلائل دلائل کی کثرت یہ یقین کی پختگی کا سبب بنتا ہے دلائل کی کثرت یہ یقین کی پختگی کا سبب بنتی ہے ایک دلیل ہو تو بھی یقین پیدا ہوتا ہے لیکن دو ہوں تین ہوں چار ہوں چھ دلیلیں ہوں تو جتنی دلیلیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی یقین پختہ ہوگا اور قرآن کی ہر آیت ایک دلیل ہے تو ان آیات کے سننے سے یقین میں پختگی پیدا ہوتی ہے ایمان زیادہ ہوتا ہے یاد رکھیے بھائیوں اور بہنوں اللہ نے قرآن اور انسان کے دل کے درمیان ایک ربط رکھا ہے ایک تعلق رکھا ہے جیسے پیٹ اور روٹی کے درمیان ایک تعلق ہے پانی کے درمیان ایک تعلق ہے گوشت اور پیٹ کے درمیان ایک تعلق ہے دل کا تعلق گوشت اور روٹی کے ساتھ نہیں ہے یہ دل کی غذا نہیں بلکہ اللہ نے ربط اور تعلق رکھے دل اور قرآن کے درمیان البتہ ایک رکاوٹ بھی ہے کس ربط کے درمیان قرآن اور دل کے درمیان ایک چیز رکاوٹ بنتی ہے اور وہ کیا چیز کفر اور آسار کفر یہ بھی سن لے کفر اور آسار کفر کفر کو آپ جانتے ہیں کفر کے آسار کیا ہے سب سے بڑا اثر کفر کا تکبر ہے یہ حجاب بن جاتا ہے رکاوٹ بن جاتا ہے پھر فسق و حجور ہے یہ آسارے کفر ہے جب یہ کفر کے آسار ہوں گے یا کفر ہوگا تو پھر دل اور قرآن کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا لیکن اگر اس پردے کو ہٹا دیا جائے کفر کو ہٹا دیا جائے کفر کے آثار کو ہٹا دیا جائے تو دل قرآن کے نور سے منبر ہو کے رہتا ہے آیات ہوں زیادت ایوانہ جب ان کے سامنے میری آیات پڑی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے آگے آ رہا ہے آخر میں آپ پڑھیں گے کہ ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے لیکن منافقوں کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا وہ اس احضائیہ انداز میں پوچھتے ہیں تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے اس صورت سے لیکن ایمان والوں کے مخلصوں کے یقین اور ایمان میں صورت کے سننے سے اضافہ ہوتا ہے اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو قرآن سنتے ہیں تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں اللہ نے فرمایا جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو کلام اللہ نے نازل کیا تو اے میرے نبی آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کیوں مما ارف من الحق اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب بنا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے فخنا مع جی ہمارا نام ان میں لکھ دے جو تیری توحید کی اور تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں اے اللہ ہمارا نام بھی ان کے ساتھ لکھ دے تو بھائی یہ دوسری صفت تیسری صفت مومنوں کی وہ اللہ رب بھی اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں توکل اعتماد کسی انسان پر نہیں اعتماد اللہ پر توکل یہ ہے اعتماد اسباب پر نہیں اعتماد مسبب السباب پر یہ توکل توحید کے اعلی مقامات میں سے ہے توحید صرف یہ نہیں ہے کہ کسی بت کے سامنے سجدہ نہ کرے یہ توکل یہ یقین یہ انعبت یہ عبادت یہ دعا یہ محبت یہ سب توحید کے مقامات میں سے ہے تو تبکل توحید کے اعلیٰ مقامات میں سے اللہ پر اعتماد ہر حال میں اللہ پر اعتماد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ سر نے ایک موقع پر فرمایا کیا کے دن میں دیکھوں گا دوسری امتیں بھی آئیں گی لیکن جب اپنی امتوں کو اپنی امت کو دیکھوں گا تو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا ہر طرف میری امت ہر طرف میری امت اللہ کہے گا اے محمد کیا آپ خوش ہو گئے میں کروں گا ہاں الہ العالمین خوش ہو گیا اللہ اعلان فرمائیں گے آپ کی امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں جائیں اور یہ ستر ہزار یہ نہیں ہے کہ گنتی کے ستر ہزار بے شمار میرے آکا کی امت اتنی بڑی ستر ہزار تو اس میں سے کچھ بھی نہیں تو بے شمار لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو غلط قسم کے تعویذ گنڈے سے چھوت چھات سے فال وغیرہ سے بچنے والے اور اللہ پر توکل کرنے والے اللہ پر توکل کرنے والے یہ جائیں گے جنت میں بغیر حساب کے حضرت اکاشا کھڑے ہو گئے ارض کیا یا رسول اللہ دعا کر دے اللہ میرا بھی ان میں شمار فرما دے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے حضور نے فرمایا اے اوکا انت منہم تم انہی میں سے ہو تم انہی میں سے ہو جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ایک دوسرے صحابی نے سنا وہ بھی فوراً کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میرے, میرے لیے بھی دعا کر دیں حضور نے فرمایا کہ اوکاشاہ نمبر لے گئے یہ مطلب نہیں تھا کہ تم نہیں جاؤ گے میرا دل تو یہ کہتا ہے میرے آقا کے سارے صحابہ ہی بغیر حساب کے جائیں گے اس لیے کہ وہ سب ہی تبکل کرنے والے تھے لیکن اگر حضور اس کے لیے دعا فرماتے تیسرا کھڑا ہو جاتا پھر چوتھا کھڑا ہو جاتا سب کہتے یا رسول اللہ میرے لیے بھی یا رسول اللہ میرے لیے بھی تو حضور نے بات کو ختم کر دیا اوکا نمبر لے گئے اب تم بیٹھ جاؤ تو تبکل کرنے والے اور جان لیجئے بھائیو تبکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے تبکل